ولما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ودريتها من السيطان الغجيم صدق الله العزيم رب شرح لي سدري ويفسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نثارا جو ہیں وہ مخاطب ہیں جو دعوی محبت رکھتے تھے میں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور ظاہرہ محبت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگلا بھی محبت کرے ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے وہ سائل سے محبت ہو اور دوسری سائڈ سے محرت ہو تو صورت میں جا ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں محبت ملتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی نفی کر اب یہ جسے آپ محبت کر رہے ہیں اس نے اس کا تعین کرنا ہے کہ کون سی بات اسے اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی آپ اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے جس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کے غصے کا موجوب رحدانیت انہوں نے رحدانیت کوئی آسان کام نہیں ہم تو یہ سمجھیں گے راہدانیت جو ہے یہ بڑا سوکھا کام ہے ہر ہاں کوئی راہ بن سکتا ہے بہت مشکل کام ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو شریعت اسے فطرت پر لاد دیتی اس لیے نہیں لادا کہ لا کلف اللہ نفسن اللہ فطرت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی لہذا اللہ نے اس کو شریعت نہیں بنایا تو جنہوں نے اپنے آپ کو راہب گردانہ اور راہبانیت کی راہ پر چلے فرمایا اصل جو مقصود تھا وہ اللہ کی رضوان تھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود تھی یہ دیگر مذاہب میں بھی یہی چیز ہے کہ جی جتنا اپنے آپ کو مارو گے جتنا اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرو گے جتنا اپنے نفس کی کیلشن کرو گے اس کی اس کی جڑیں کاٹو گے اتنا اللہ خوش ہوگا اور جو جتنا زیادہ اس پر بوجھ ڈال سکتا ہے جتنی زیادہ اس کی مرمت کر سکتا ہے اور جتنا زیادہ اس کو مار سکتا ہے اتنا زیادہ وہ ولی اللہ ہو ہندوؤں کے یہاں بھی یہی ہے لہذا سنیاسی سنیاس لے لینا جوگ لے لینا جنگلوں میں رہنا درختوں کے پھل وغیرہ اور پتے وغیرہ کھا کے تو گزارا کرنا yes. پھر یہ کہ سردی ہو یا گرمی ننگے رہنا تو آسان کام ہے عیسائیوں میں اس کے مقابلے راہدانیت آئی وہ بھی وہی ہے ہمارے یہاں جو مست مستقل جتنا ننگا اتنا چنگا یہ بھی وہیں سے آیا کیونکہ ہم ہندوؤں سے ہندوؤں میں رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہم نے مسلمان کر لیے کچھ ابھی وہ پرانے لیول کے ساتھ ہمارے یہاں قانون بھی جو ہے وہ اصلہ ایکٹ کا چل رہا ہے نام اس کا مجریہ پاکستان ہے اٹھارہ سو کا بنا وہ تو اسی طرح مذہب میں بھی ہم نے یہ کیا وہ نام اس کا ہم نے اسلام رکھ لیا لیکن وہ مجریا وہی ہے پرانا اٹھارہ سو چھتر والا ہندوؤں والا قانون ہے تو جنہوں نے یہ اپنے اوپر لادا انہوں نے محبت کے غلوم میں جا کے اس کو لادا کیا فرمایا یہ لال کتاب لاد تخلوفی دینے زیادتی مت کرو مت کرو تو انہوں نے پیار میں کمی کی وجہ سے رہبانیت اختیار نہیں کی پیار میں زیادتی کی وجہ سے اختیار کی ہے تو فرمایا کہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کیا تقاضا کرتا ہے تم ایک دعویٰ کرتے ہو اس دعویٰ کرنے کے بعد امتحان کا جو معاملہ ہے وہ محدود کے سپرد کرو تمہارا امتحان کس طرح لیتا ہے امتحان کا تعین تم نہیں کر سکتے کہ ہم جی رسی کے ساتھ الٹے لٹکے رہیں یا کسی دریا میں یا نہر میں بارہ سال ایک ٹانگ پر کھڑے رہیں یا اتنا کم کھائیں کہ بے ہوش ہو جائیں یا کپڑے نہ پہنے زینت اختیار نہ کریں یہ تعین آپ کو وہ کس امتحان میں ڈالتا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ملینیر کر کے تو آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں آپ دنیا چھوڑ کے امتحان دینا چاہتے ہیں تو کنٹراڈکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی محدود یہ کہتا ہے کہ یہ لوام تم پر انعام کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کس طرح ہوا حکومتیں دی اللہ تعالی نے بڑی بڑی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکری علیہ السلام آرے سے چیرے گئے تو امتحان کا تعین جو ہے وہ محبوب کی ذمہ داری ہے محبوب کی نہیں ہے اس کا کام ہے محبت کرے دعوی محبت پیش کرے اور امتحان اس کے سپرد کر دے وہ کیا کہتا ہے کس طرح لیتا ہے انکن تم تو حبون اللہ اگر ہو تم پیار کرتے اللہ سے تمہارا دعوی نہ اللہ و احبا او تو اللہ تعالی نے تو امتحان جو تمہارا رکھا وہ یہ رکھا سب میری پیروی کا سے تم پیار کا دعوی کرتے ہو اس نے جو پیار کی شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ تم میری پیروی کا میں دو رکت نماز پڑھتا ہوں اس دو رکت میں رب کی رضا ہے تم اس کے بدلے میں سو پڑھو گے تو نہیں ہے اس لیے کہ رب نے جو تمہیں ناپ دیا ہے جس کو जो نے فالو کرنا ہے جو نقشہ دیا ہے جو دیا ہے وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کو ایک کر کے اپنی طرف سے اور یہ کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسئلے کا حل بھی ہمارے سامنے پیش آ گیا کچھ اصحاب نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا حال بھی سلما رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گئے اور انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ جی حضور کی عبادت کے بارے میں اماں ہمیں بتائیں وہ عبادت رات کو کیسی کرتے تو نے فرمایا کہ وہ اتنی رات تک تو آرام کرتے ہیں اس کے بعد اتنے بجے اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے تو آج انہوں نے حساب لگایا جیسے ہمارے کہتے ہیں یہ تو استثناء ہے یعنی جہاں جان سڑانی ہو وہاں کہتے ہیں یہ عمل حضور کے لیے خاص ہے یعنی سابت ہو جائے حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو جان سورانی ہو تو پھر استثناء کا اس کلیا چھوک دیتے حضور کی خصوصیت ہے حضور یا صورتیں آگے پیچھے پڑھ سکتے تھے حضور چھوٹی بڑی پڑھ سکتے تھے ہم نہیں پڑھ سکتے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور کا استثنا ہے اس لیے کہ حضور تو ہی معصوم لاد ان کا کام تو اتنے سے بھی چل جاتا ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں اگر کپڑے کام میں لے ہوں تو بغیر بلیچ کے بھی کام چل جاتا ہے یہ کپڑے زیادہ میلے ہمارے کپڑے تو زیادہ میں لے ہمیں تو بلیچ مارنی پڑے گی ان میں سے ایک نے قسم کھا کے کہا کہ میں رات بار نہیں سوں گا ساری رات عبادت کروں دوسرے نے روزے کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ ہے وہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں جو میں رات کا روزہ رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ حساب لگا کہ حضور تو معصوم ہیں وہ یہ نہ بھی رکھے تو بھی ان کا گزارا ہو سکتا وہ تو بخشے بخشائے ہیں. البتہ ہمارا معاملہ اور ہے انہوں نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اس میں خطرہ نہیں دوں گا روز روزہ رکھوں گا گویا ہم کا بارہ مہینے رمضان اور تیسرے نے شادی کے بارے میں یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا گھر گرستی جو ٹائم میں بیوی بچوں کو دوں گا ان کی کمائی کی فکر کروں گا میں خود کو جھوٹا موٹا کھا کے عبادت کیوں نہیں کروں گا یہ تین کریکٹر ہیں عبادات, تین عبادات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلوایا اگر امت کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ستہ بیہو ہو یا جیسا یہاں فرمایا میں سب نہیں ان کی پیروی کرو تو ساتھ اپنے نبی کو بھی یہ بات کہی کہ نبی وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ یہ لوگ آپ کی پیروی کر سکیں اب عام آدمی اس کا مکلف نہیں کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا جی بسم اللہ کھڑا رہے آپ ہمیں فوٹو بھی لا کے دکھا دیں تو بھی ہم اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرتے کھڑا رہے سیکھو ہمارا اس بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی کام ہے الٹا لٹکے ککڑ بن جائے کچھ بھی بن جائے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ذاتی کا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرات بھی ہمارے لیے اس وقت حضور کا غصہ بھی جہاں حضور نے غصہ کیا ہے وہاں غصہ کرنا شریعت ہے ان کا غصہ بھی شریعت حضور کی خاموشی بھی شریعت ہے حضور کا اشارہ بھی شریعت ہے لہذا دین شریعت جو بنائی گئی ہے یہ بات نوٹ کیجئے آپ قیامت کے قیام سے پہلے جو ادنا ایمان والا مومن ہے نا اس کے ایمان کو سامنے رکھ کے شریعت بنائی گئی ہے شریعت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضلا عنہ کے ایمان کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی گئی ادنا جو مسلمان ہے اس کے ایمان کو سامنے رکھ کے شریعت بنائی گئی ہے تاکہ سارے اس کو فالو کر سکیں کہاں ایمان والا بھی اور زیادہ ایمان والا ہے جیسے میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر آپ نے کافلہ لے کے جانا ہے تو آپ نے اپنی سپیڈ جو آپ کی پرانے ماڈل کی گاڑی کافلے میں شامل ہے اس کے مطابق رکھیں گے تو کافلا کٹھا چلے گا ورنہ کوئی وفوف ہوگی گاڑی اور دوسری ریاض پہنچی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے رہتے تھے اور یہ نبیوں کے لیے اللہ کا حکم تھا جب اضرت علی تعلیم کو کاغیر لے کے نکلو تو کیا فرمایا وہ تب موسال اسلام سے کہا ان کو آگے رکھو اور کیا کرو بتہ بے اتبارا آپ ان کے پیچھے نہ ان کو آگے رکھیں تو نبی تو قافلے کو ساتھ لے کے چلتے لہذا شریعت جو ہے اس کے تقاضے کوئی یہ نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا جو شریعت کے اوریجنل تقاضے ہیں ہاں جو بعد میں گیارہویں بارہویں تیروی ترمیم کے طور پر اندر داخل کیے گئے اپنی روٹی کپڑے اور مکان کے لیے وہ باہر بندہ نہیں کر سکتا ایک گنگا تھا ہمارے وہ پکی کا بیٹا مجھے انہوں نے بھیجا کہ جب میں آٹھویں نو پڑھتا تھا تو اپنے خاندان میں میں ہی بڑا سمجھا جاتا تھا اس لیے کہ میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے پنڈی بیجا بھائی کسی وہ جو بیٹھے ہوتے فٹ پاس بھی کے بعد ایک بیٹھا ہوتا تھا وہ توتے رہتے تو اسے پوچھا بھائی گنگوں کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا بھائی یہ فلاں فلاں اور ان پہ فلاں چیز کا اثر ہے اور اس کے لیے انہیں بتایا کہنا پڑے گا آپ کو چلا مردے جلاتے تھے وہ جو سب کو پتا ہمارے چیاڑی کہتے ہیں جہاں پہ وہ مردے جلایا کرتے تھے اور دن کو بھی وہاں سے کوئی نہیں گزرتا چڑے ڈرتے وہاں بیٹھ کے رات کو تیسرے پیر شیر کا خون کلو کی ہڈی اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا بتایا تو میں نے تو وہی ہینڈز کر دیا میں نے کہا یہ اتنا بڑا نہیں ہوا میں تو نہیں کر سکوں کہا اچھا پھر میں کر لوں گا آپ اس میں دو ہزار روپیہ دے دیں تو یہ میں کر لوں گا تو اگر اس قسم کے کام ہیں تو وہ تو ہر بندہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کا نام شریعت ہے اور جس کا مکلف اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر الحد مت تو بہترین کریکٹر بہترین اسوہ بہترین کردار وہ ہے جس کی پیروی کی جا سکے جس کو چوم کے چھوڑ دیا جائے وہ کریکٹر کیا کریکٹر وہ تو ڈیکوریشن پیس ہے بس اب بھی جو سناتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کر کے کیوں نہیں دکھاتے فلاں صاحب گیارہ سال کچے داگے کی تانت کے ساتھ الٹے لٹکے رہے بھائی آپ سیدھے لٹکے دکھا دیں اور وہ بھی انسان تھے ہاتھ پاؤں سر وغیرہ یہ بھی تھا ان کے گگڑے گردے, گردے پیبرے نہ بھی ہوں تو ایک بار کا جو ان کا اسکیلٹن ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھاک وزن ہوگا آپ ایک بچے کو لٹکا کے دکھا دیں بہترین کریکٹر وہ ہے کہ جس کے بارے میں تقاضا کیا جائے تو وہی کر کے دکھا دیا جائے خیر الحد یا مت جب بتایا جاتا ہے آکسیجن کے بارے میں تو تجربہ آپ کی لیبارٹری میں کروا کے دکھا دیا جاتا ہے اگر آپ کریکٹر بیان کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگلا تقاضا کریں تو آپ اس وقت اس پہ چل کے دکھا سکیں گے دیکھو یہ ہے یرید اللہ کو مول یوس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا نہیں چاہتا تو اب جو تقاضا ہے وہ ہے سبھی لہذا شریعت وہ ہے جس کی پیروی کی جا سکے اللہ اللہ کسی انسان کی کسی نفس کی وہ سے زیادہ اللہ اس کو مکلف نہیں بناتا بیویوں کے خرچے کے بارے میں فرمایا من من جیسا وجد جو تمہارا اس وقت اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کو سکن بھی دو اور ان کو خرچہ بھی دو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تھری بیڈ روم والے فلیٹ میں اس کو جھگی میں چھوڑا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے خود جھگی میں رہتے ہو تو تم سے شریعت یہ کہے کہ اس کو فلیٹ لے کے دو تم نبے ہزار والے بوجھ دیکھ جو تمہارا سٹیٹس ہے اس کے مطابق قیامت کے دن تمہارا محاسبہ ہوگا بے انصافی نہیں ہونی چاہیے اس چیز طرح کھانے کے بارے میں فرمائے کھانا بھی نہیں دو اور آگے چل کے فرمایا لا فلا نفس اللہ ماں آتا اللہ تعالیٰ کسی نف پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ اس کو دیا ہوا ہے اس کے مطابق سے پوچھا جائے گا تو اس نے انصاف کیا ہی نہیں کیا تو یہاں جو تقاضا وہ یہ ہے کہ اگر تم میری پیروی کرو یعنی پہلی بات تو ہے کہ ایمان لاؤ گے تو پیروی ہوگی نا صرف ایمان کا تقاضا نہیں یہاں پہ اتباع بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا ظاہری ایمان بغیر اتباع کے ہو سکتا اب دیکھیں عبداللہ اللہ آپ نے ایمان لایا ہوا تھا اتباع نہیں کرتا تھا تو اس کے ایمان کو ڈس آن نہیں کیا گیا آخر تک اسے کافر نہیں کہا گیا اس کا سٹیٹس جو تھا وہ آج کل کے نان پریکٹسنگ مسلموں جیسا تھا جو کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں لیکن خوش قسمتی سے میں آج کل پریکٹس نہیں کرتا ہوں لانگ لیو پہ وہ بھی لانگ لیو پہ تھا نان پریکٹسنگ مسلم تھا لیکن اسے کافر نہیں گردانا گیا اس کا جنازہ پڑا گیا مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے جی کہ میں پیر پیروی تو حضور کی کرتا ہوں حضور کی بڑی تعریف بھی کرتا ہوں گاندھی یہ کہہ کہ جی گاندھی حضور کی بڑی تعریف کرتے ہیں جب تک ایمان نہ اتباع کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے لہٰذا یہاں کا فتہ بے نہیں اے آنو بھی سمت تے ہوئی میرے اوپر ایمان لاؤ مجھے اپنا محبوب بنا لو اس لیے کہ محبوب اور محب کے درمیان ایک بشترکا چیز ہوتی ہے جو دونوں کو کلوز کرتی ہے اس کی پسند اس کی پسند بن جاتی ہے جب تک آدمی اپنی پسند سے ہاتھ نہ اٹھائے اور محبوب کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائے محبت پروان چڑھ نہیں سکتی اقبال نے کہا فارسی کے چور آش کی محکم شو از تقلید لی دے یار تا کمندے تو ند یزدا شکار دیکھو آشکی تو محبوب کی پیروی کرنے سے ہی محکم ہوتی ہے اب اللہ کی پیروی کوئی کیسے کرے دیکھیں پیار تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب سامنے ہو تو وہ اس کی کوئی خدمت کرے کوئی اس کی مدد کرے اسے پیسے ضرورت ہو تو پیسے دے دے اسے بدلی مدد کی ضرورت ہے تو اور دب کا اس کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہے وہ بدلی کروا دے اس کا کوئی اور مالی مدد کر سکتا ہے وہ کر دے اس کی یہ تقاضے نا محبت کے محبوب کے کام آئے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آپ نے پڑھا کے مولانا روم نے لکھا کہ علیہ السلام گزرے تو وہ چرواہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا اللہ تم میرے پاس ہو تو میں تیرے بال دھوں کس سے بھیڑوں کے دودھ سے اب یہ بڑی ایاشی ہوتی تھی زمانے کے شیمپو ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ہمارے باپ دادا دسی سے سرد ہوتے رہے تو وہ صاحب بھیڑوں کے دور سے سر دھونا چاہتے یہ پیار کی انتہا ہے جی نکالو اچھا مٹھی چاپی کروں میں آپ کے پاؤں دباؤں اب یہ سارے ایک محبت کے تقاضے ہیں محبت چاہتی ہے کہ وہ بھی اپنا ٹیمپو جو ہے اپنا غصہ جو ہے وہ بھی نکالے کوئی کر کے دکھائے اب اللہ تعالی تو یہ کام نہیں کرواتا نہ کے بال بعد کسی بابا فرید نے کہا میرا جو کنگی ہوگا میں یار دی جلفا باوا اب یار کی تو زلف ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی بھیجی ہمارے اندر کس پہ لٹا دو ان کی زلفیں باؤ ان کے پاؤں صاف کرو ان کی مٹھی چاپی کرو ان پہ لٹاؤ ان کا ساتھ دو دائیں بائیں سے دفاع کرو جان ان کے قدموں میں دے دو میں سمجھوں گا کہ تم سچے عاشق ہو مجھ سے واقع تمہیں سچی محبت ہے ایک ہستی دی جس کو فالو کی ہے اس لیے کہ محبت آپ بچہ پیار کرتا ہے آپ سے تو کیا کرتا ہے جیسے ٹوپی آپ رکھتے ہیں وہ بھی ایسے ٹوپی نہیں رکھتا جیسے رکو آپ کرتے ہیں وہ رکو نہیں کرتا جیسے فائدہ آپ کرتے ہیں وہ نہیں کرتا آپ کا جوتا پہن کے نہیں چلتا وہ کیوں چلتا ہے اس سے سے پیار ہے لہٰذا وہ اپنا چھوڑ کے آپ کا جوتا پہنتا ہے آپ کے بستر پہ آ کے سوتا ہے آپ کی چیزیں سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے یہ محبت کے تقاضے تو محبت چاہتی تھی کوئی ایسی ہستی جس کو وہ فالو کرے اور اپنی محبت کو ثابت کرے اللہ تعالی نے نبی بھیجا ہر دور میں نبی وہی کام کرتا رہے ہر دور میں محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے نبی کا اعتبال لازم ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ... کہ آپ اللہ سے تو محبت کا دعویٰ کرے رسول سے دشمی ایسی نہیں تو یہاں فرمایا فتح بے او نہیں پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارا مقصود مل جائے گا جو مقصد ہے وہ یہی ہے آپ جب فیور لینا چاہتے ہیں فور مین کی یا کسی کی تو اس کے بچے کو کالے بھی ہوں تو دوڑ دوڑ کے پیار کرتے اپنے غور وجہ کو نہیں کرتے چھٹی لینی ہو تو صاحب کے بچے کو یوں اٹھا اٹھا کے آپ کچھ کاریاں نکالتے ہیں اس کی جیسے جیسا بچہ سے پتا چلے تو آپ اس کی تو بکری سے بھی آپ کو پیار ہے ان کی کار پہ بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ کر پیار کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں تو جو چیز آپ کے سامنے اللہ نے بھیجی ہے جس سے اظہار محبت کر کے آپ ثابت کر سکتے ہیں اپنی محبت کو ورنہ تو اللہ بے نیاز ہے بھوک اللہ کو نہیں لگتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی ہے تمہارا پیار چاہتا ہے کہ بچوں کی بجائے حضور کو فیڈ کرو تم بچے بھوکے رہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے آؤ تم تو ثابت ہو گیا اس لیے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے نبی کھاتے ہیں تم کھلانا چاہتے ہو اس نے وہ ہستی بھیجیا کہ کھلا کے اپنے پیار کو ثابت کرو اللہ کی محبت گین کرو صحابہ یہی کرتے تھے حضور کا ناپ لے کے کپڑے بنوا کے دیتے تھے بڑے شوق سے کوئی جمنی چادر لے آتا تھا کوئی بکری کاٹتا تھا تو بہترین گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آتا تھا تو یہ سارے کیا تھے یہ محبت کے اظہار کے طریقے تھے ستیہ بے او نہیں کم اللہ میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اب اس پیروی میں یہ بڑی مسخوی ہے ہم نے اس کے کچھ حصے لے لیے کچھ حصوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں کیا آپ کی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے کپڑوں میں نہیں چھپی ہوئی وہ بڑی عظیم ہستی ہے ان کو صرف کپڑوں تک محدود مت کرو کہ ایسے کپڑے پہن لینے سے ہم سنت کا اعتباہ کر رہے ہیں یا ایسے بال رکھنے سے ہم سنت کا اعتباہ کر رہے ہیں یا ایسے سرما ڈالنے سے ہم سنت کا اعتباہ کر رہے ہیں یا سویٹ ڈش کھا لینے سے کھانا کھانے کے بعد ہم سنت کا اعتباہ کر رہے ہیں خود کو یہاں محدود مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی گہری ہے اور اتنی وسیع ہے افقی بھی ہے انودی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں تجارت کے آپ کا جو صبر و استقامت ہے انتہائی نامساد حالات میں اس یقین کے ساتھ کھڑے رہنا کہ میں ہی کسرا کے کنگن ایک دن میرا امتی پہنے گا ہم نے فارس کے محلات کیسر کا شہر یمن کے محلات ہم نے فتح کرنے ہیں اور اس وقت جو جسے کہتے ہیں گراؤنڈ پر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ڈر کی وجہ سے بر رفع حجت کے لیے نہیں جا سکتے یہ محاصرہ ہوا ہوا تھا غزہ خندق والا تو منافع کیا کہتے تھے کو مناف کون کو یہ ہمیں گولیاں دے رہے ہیں ہمارا مرال بلند رکھنے کے لیے ہم سے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں ما وسول ہو اللہ گرو را ایک نبی کی استقامت ہوئی تیرہ سال جو مکے میں آپ نے گزارے انتہائی تشدد دیکھیں ضروری نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی ہے جتنی بلال پر ہوئی ہے یا خباب ابن الارت رضی اللہ کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کی جو طبیعت ہے جو اس سے واقف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تکلیف بلال کو ہو رہی تھی اس سے زیادہ محمد مصطفیٰ کو ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی خباب ابن العرطرد اللہ کالانہ کو ہو رہی تھی اتنی اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کی وہ روف تھے رعف وہ ہوتا ہے جو آپ کے احساسات کو اپنے اوپر تاریخ کر لے آپ کے درد کو اپنے امپیٹک اس کا انداز ہو آپ کی آپ کے تکلیف ان کو محسوس ہو نکا جا کم رسول کم عزیزم علیہ تم ہریسن علی کم بل مینین رعف الرحیم بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے بخار تو ہمیں بھی چڑھتا ہی رہتا نا لیکن جب بچے کو چڑھتا تو کیا ہمیں زیادہ ازیت نہیں ہوتی اپنے بخار میں پھر بھی ہم گولی لیے بغیر کمبل اوپر کھینچ کے لیکن بچے کے لیے کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں بار بار اس کے ٹیمپریچر چیک کرتے ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس تو کیا ہمیں ذہنی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے اس بخار سے زیادہ نہیں ہوتی بچے کے بخار کیوں اس لیے کہ بچے سے پیار ہے ہم محسوس نہیں کر پا رہے یہ چھوٹی سی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے آپ کا ایمان بھی نبیوں والا ایمان تھا ایمان وہ تو کے لیے تڑپتے تھے کہ غیر ان کا ایمان میرے ایمان جیسا نہیں ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی بار بار حوصلہ دیتے ہیں یا علی یا سر تمہیں بشارت ہو صبر کرو تمہیں بشارت ہو جنت کی تو اس میں جو استقامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے کیے ہیں حضور نے جس طرح حضور کبھی بھی ایموشنل نہیں ہوئے اس طرح کہ آپ کو ایکسپلائر کر سکے دشمن اپنی پچ پہ کھلا سکے ایسا کبھی نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حالات کی نبز پر ہاتھ رکھا ہے اور اپنی مرضی سے ریئیکٹ کیا ہے کبھی بھی دشمن کی اس فرکشن پہ دشمن کے اس انسٹیگیشن پہ اور دشمن کی اس چھیڑانی پہ آپ نے بھی کبھی مشتعل ہو کر قدم نہیں کیا کہ دشمن آپ کو مشتعل کر کے اپنے منصوبے کے مطابق اپنی جگہ پہ لے کبھی ایسا نہیں سنت کا اگر آپ احاطہ کرنے لگیں تو بحثیت جج حضور کی جو سنت ہے بحثیت شوہر جو حضور کی سنت ہے بحثیت دائی جو حضور کی سنت ہے بحثیت سربراہ مملکت جو حضور کی سنت ہے بحثیت مجاہد جو حضور کی سنت ہے سنتوں کے تھے اتنی ڈپتھ ہے اس سنت کے اندر کہ ہم نے تو اس کو صرف وہ اس طرح سے بنا کے رکھ لیا ہے کہ اپنے اوپر چڑھا دیا جیسے آدمی اپنے آپ کو بھیس بدلتا ہے نے تو بھیس بدل لیا ہے اندر وہ چیز نہیں ہے جس سے اللہ کی محبت فتح بےو نہیں جو احب وہ محبت جو آنی ہے وہ یہ کہ حضور ظاہر سے کس طرح ملتے تھے برا آدمی بھی آ جاتا تھا تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسے مجلس میں غلطی ہو جاتی تھی کسی سے تو کیسے نمٹتے تھے کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو حضور ہمیشہ یسر کا پہلو چنتے تھے فتح میری پیروی کرو سے مرا یہ نہیں کہ میری طرح امامت باندھ لو اور میری طرح کپڑے پہن لو اور میری طرح جوتا بنوا لو اور اس کا نام سنت ہے یہ سنت کا ایک پہلو ہے ظاہری پہلو ہے یہ ساری سنت نہیں ہے جیسے انگور کی ایک شکل ہوتی ہے یا کیلے کی ایک شکل ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے لیکن کچھ اس کا باطن بھی ہوتا ہے کچھ اس کے اندر بھی ہوتا ہے آپ ظاہری شکل والے تو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے یہ جو جوس والی دکان ہے انہوں نے بھی پلاسٹک کے کیلے بھی رکھے ہوئے انگور بھی رکھے ہوئے ٹیکسیوں میں لوگوں نے وہ کالے انگور لٹکائے ہوئے ہیں اب وہ ظاہری شکل تو لٹک رہی ہے اس کے اندر لیکن وہ جو انگور کے اندر چیز ہوتی ہے وہ تو اس میں نہیں اسی طرح ہم بھی بظاہر تو وہ اوپر لپیٹ کے تو وہ بن جاتے ہیں اور یہ اس آدمی کی بنسبت زیادہ بڑا گناہ ہے جس کے اوپر یہ چیز نہیں کیوں آپ کو پتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک حکم دیا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہم سے الگ لباس پہنا کریں اور اگر ہم سے الگ لباس نہیں پہن سکتے تو ایک ایکسٹرا پٹی باندھا کرے تاکہ پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے تاکہ اگر کوئی معاملہ ان سے کرنا چاہتا ہے تو وہ غیر مسلم سمجھ کر اس کو اپنے گروی رکھنا ہے رکھ لے اس سے مسلمان سمجھ کے اس کی زبان پہ اعتبار نہ کر جائے گا اور بعد میں کہ جی مجھے کیا پتا تھا میں تو اس لیے کہ وہاں اس وقت جو رواج تھا اس میں لباس مسلمان کا بھی ایک تھا اور غیر مسلم کا بھی ایک تھا داڑھی مسلمان کی بھی تھی اور غیر مسلم کی بھی تھی اس وقت ابو جیل کی بھی داڑھی تھی داڑھی سے پکڑ کے ردم اس کی کاٹی گئی تھی ابو لبھ کی بھی داڑھی تھی اور پگڑی جیسے وہ باندھتا تھا یہ باندھتا تھا ہما تو ٹریٹوریل رواج تھا وہاں کا تو اس میں کوئی آدمی دھوکا کھا سکتا تھا لہٰذا اس کے لیے کہا گیا کہ ایک ایکسٹرا تاکہ اگلا یہ سمجھ جائے کہ میں کس سے معاملہ کر رہا ہوں اگر آپ نے ظاہر تو سنت کی حالت بنائی ہوئی ہے اور اگلا آپ کی سنت کو دیکھ کے قربان ہو جائے اور کہے دی کوئی گل نہیں لکھنا پڑھنا چھوڑو میں صاحب نے کہہ دیا مجھے اعتبار ہے اور بعد میں روتا پھرے تو آپ کی وہ جو شکل ہے سنت والی وہ تو پھر وہی ہوئی نا کبوتر کا وہ جو آپ چارا لگاتے ہیں کورکی پر یا مچھلی والی کنڈی پر جو لگاتے ہیں آپ پھر تو وہ سنت نہ ہو تو شکار پکڑنے والا آلہ ہو گیا پھنسانے کے لیے اس نے تو الٹا نقصان کیا اگر آپ کی سنت نہ ہوتی تو شاید اگلا لکھوا لیتا کہ یار بندے کی داڑھی کھڑی کو نہیں کوئی اتبار نہیں پتہ نہیں کیا کر دے لایا لکھوا اب اس نے سنت دیکھی اس کے بعد اگر اس کی اپنی چھوٹی چھوٹی تھی بھی تو بعد میں جب آپ ہاتھ دکھائیں گے تو وہ وہ بھی صاف کروا دے گا کیونکہ ڈسا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں جب کیوں کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی داڑھی والے پہ ڈسے ہوئے ہوتے ہیں اگر اندر سنت نہیں اسی طرح ایک صاحب ابھی رمضان سے پہلے کا واقعہ ایک صاحب شکل و صورت ہے ہمیں یہ ابھی جب ہم تقریباً چار پانچ دن پہلے وزیر اقاب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی بریف کر رہے تھے ہمیں تو اس میں انہوں نے حرم کا ایک واقعہ بھی سنایا ہمارے جو انڈر سیکٹری تھے منسٹری کے انہوں ایک صاحب نے انہوں نے خوب جبا شبہ پہنا ہوا تھا یہ وہ بتا رہے ہیں حرم میں کہتے میں بھی تھا اور سلمان فرج بھی میرے ساتھ تھا, اور لوگ بھی تھے تو ان سے کسی نے ہمارے بیٹھے ہوئے وہ شخص شکل سے کوئی مفتی ہے کہ سلمان فریج نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں تو یہ شکل بنانے کی کیا ضرورت لوگ تو دھوکا نا لوگ تو یہ دیکھ کے آتے ہیں. وہ صاحب شکو صورت سے تو پتا چلتا تھا ٹھیک ہے مفتی ہیں تو دکیل کے انہوں نے نماز کے لیے ان کو آگے، وہ بڑا آگے پیچھے کرتے رہے لیکن انہوں نے دکیل کے آگے کر دیے کھڑے ہو گئے مثالے ایک سورت شروع کی فاتح کے بعد وہ بھول گئے پھر دوسری شروع کی وہ بھول گئے پھر تیسری شروع, شروع کی وہ بھول گئے کسی طریقے سے وہ سجدے میں چلے گئے اب سجدے میں جب کافی دیر ہو گئی اٹھے نہیں تو ایک صاحب جو راوی ہیں اس کی وہ کہتا جی میں نے ہلکا سارا اٹھا کے دیکھا تو مسالہ خالی وہ ان کو سجدے میں ڈال کے بےچارہ شرمندگی جی سے کہ جب سلام پہریں گے تو کہیں گے بے تم شکل کیا بنائی ہوئی ہے اور سورتیں تمہیں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شروع کی بتی شروع کی وہ بھی ارائے اللہ جی شروع کی وہ بھی بھول گئے تو وہ ان کو سجدے میں چھو کے تو انہوں نے کہا بھائی اپنی اپنی پالٹر مان صاحب آ گئے اب یہ صورت کب ہوتی ہے جب آپ شکل بنا لیتے ہیں مفتی کی اور اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اس صورت میں یہ دھوکا اس کو لباس زور کہا گیا ہے جھوٹ کا لباس آپ اپنے آپ کو وہ پوز کریں جو آپ ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر سنت باہر آپ شو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں کس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم جب کسی چیز کی تلاش میں جاتے ہیں بازار تو ہم باہر سے دیکھتے ہیں ہر دکان کے اندر جا کے کوئی نہیں دیکھتا ہم باہر دیکھتے ہیں کہ کس دکان پہ کون سی چیزیں لٹکی ہوئی جب ہمارے کام کی چیز لٹکتی ہے لٹکی نظر آئے گی ہم اندر چلے جائیں گے کہ یہ باہر انہوں نے لٹکائی ہے تو اندر اسٹاک میں بھی ہوگی ایسا ہی ہوتا ہے بازار پاکستان کے بازاروں میں چلے جائے باہر انہوں نے ایک بوری رکھی ہوئی ہے ایسے کر کے اس میں چاول پتاسے چھہارے جو مسالے مسالے ہیں مرچیں جب تھی انہوں نے باہر رکھے ہیں کہ یہ دیکھو اور اندر آؤ اندر کاگ بھرے ہوئے بوریاں کی بوریاں بری ہوئی اب آپ نے جو باہر بوری رکھی ہے اس میں تو سنت رکھی ہوئی ہے بندہ آپ سے ڈیلنگ کرتا ہے اندر کچھ بھی نہیں وہ جو باہر آپ نے شکل بنائی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو تو اندر بہت ساری سنتیں باطن ہمارا دیکھو تو جب وہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے تو پھر پچھتا ہے تو اس لحاظ سے سنت کا وہ پہلو جو ظاہری ہے اور باطن اس کا نہیں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں اندر اس سے سوا فیر ثابت ہوں نہ کہ لوگ مجھے سوال سیر سمجھتے رہے میں اندر چکا ثابت ہوں اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے تو سنت کا وہ پہلو جو ہمارے باطن میں ہے یہ تو ریاکاری ہوگی نا باہر والا جو ہے وہ تو ریاکاری میں شامل ہو سکتا ہے لیکن وہ جو پہلو ہمارے اندرونی ہے اور وہ بہت وسیع ہے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا فتہ ایرونی میں وہ بھی شامل ہے یق اللہ و ملا ہوا یقف اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا یقف القم جب یہاں آتا ہے ذکر تو اس میں آ... مغفر جسے کہتے ہیں یہ جو آپ ہیلمیٹ پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں جنگ میں جو خوب پہنا کرتے ہیلمیٹ تو پھر بھی یہاں تک ہو بعض ہیلمیٹ تو پورے بھی ہوتے ہیں وہ خوب جو پہ اس کو مغفر عربی میں کہتے ہیں جس میں سر وہاں کی نظر آتی تھی پورا وہ ڈھانپ لیتا تھا بندے کو پہچانا نہیں جاتا مغرا کا جو لفظ ہے اللہ کے یہاں وہ یہ ہے کہ وہ اس شان سے بخشے گا کہ چھپا کے رکھے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے ایک تو بخشنا یہ ہوتا ہے نا کہ کہا جا کے کہ جی یہ صاحب ہیں یہ صوفی صاحب ہیں انہوں نے اتنے ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے فلاں کیا اتنی کنال زمین کھائی ہے اور انہوں نے اتنے قتل کیے اور اب میں ان کو معاف کرتا ہوں معاف یہ بھی ہو گیا لیکن وہ رسوائی تو ہو گئی ہے لاتا یومل کیا میرے رسوا نہیں کرنا مغفرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اور اس کے درمیان پردہ ڈال دے گا کیوں بھائی میاں پتا ہے کیا کر کے یار سرکار کیوں نہیں پتا میں نے کیا مجھے پتا نہیں ہے میں نے تیرے اور مخلوق کے درمیان پردہ کیوں ڈال دی ہے کہ مجھے نہیں پتا تو دنیا میں لوگوں کو گناہ چھپایا کرتا تھا ہم نے تیرے گنا چھپا لی کتنی بڑی بات اور اگر دنیا میں ڈھول لے کے لوگوں کے پیچھے پڑے رہو گے تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ننگا کر دے گا پھر تو ویڈیو چلوا چلوا کے دکھائے گا لوگوں کو پھر. لہذا اسی لیے کہا گا ولا تجسسو دیکھو یہ جاسوسی مت کرو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو کون کیا کرتا ہے لستا عالم بس وما اور وماسل تمہیں ہم نے کوئی تھانے بنا کے نہیں بھیجا کہ تم لوگوں کے کریکٹر چیک کرتے کہاں سے آتا ہے کتنا آتا ہے کتنا خرچتا ہے کتنا ہے یہ تمہارا کام نہیں. ولا جاسوسی مت کرو بلکہ اگر تمہیں کچھ معلوم ہو جائے تو بھی مٹی ڈال دو اس لیے کہ وہ گندگی ہے انہو ہو سن یہ گندگی ہے اور گندگی کو دبانا چاہیے یگ فرقم جنوب اللہ تعالیٰ تمہارے اس مغفر کی شان سے تمہاری مغفرت کر دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے واللہ غفور رحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا کرنے والا کل آتی اللہ اور رسول کہو اللہ کی اطاط کرو رسول کی اطاط کرو دیکھیے اطاعت کا جو معاملہ ہے وہ اتباع کے بعد آتا ہے اطاعت حکم کی ہوتی ہے اوبیڈینس جو ہوتا ہے وہ آرڈر کا ہوتا ہے اس میں ایک امر کرنے والا ضروری اطاعت میں بغیر امر کے اطاعت نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھی لیکن اتباع میں امر ضروری نہیں ہے اتباح میں حکم دینا شامل نہیں ہے اتباہ میں تو یہ ہے جیسے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں ایسے کرتے چلے جاؤ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہم نے دیکھا جو گاڑی جہاز کو لے کے آتی ہے اس کے ہینگر کی طرف یا اس نے کھڑا ہونا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فالو می اور وہاں سے بندا جا منہ نکال کے تو واد نہیں مارتا سجے پاس کھبے پاس چدھر گاڑی جا رہی ہے پیچھے پیچھے جہاز کو لے آؤ پتہ بھی فالو می جن وادیوں بدر اوہد میں آؤ فالو می وہاں بھی آؤ صرف وہاں مدینے میں نہ ٹک جاؤ وہ شعب بنو ہاشم بھی ہے پتا نی وہاں بھی آؤ غارے ہرا وہ بھی ہے اقبال قلبن خالی کا شیر خدا کی شان دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارے ہرا پہلے سوچ سمجھ فکر کے ساتھ ایک آپشن چننا پھر اس کی طرف موو کرنا ہمیں سننا تو یہ ہے کہ ہدف چنو اور دشمن کچھ بھی کر لیتا ہوں میں اس ہدف سے دور نہ کرے آپ دیکھیں جب کشتی ہوتی ہے دو فریقوں کی وہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کوڈ کوڈ کوڈ کوڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ جپھی مار لیتا ہے ایک جو اس کے حلقے میں آیا ہوا ہوتا ہے اس کو ایک کھلاڑی پکڑ لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کھلاڑی وہ سانس بھی نہیں ٹوٹنے دیتا کبھی اس کی ٹانگوں سے نکلتا ہے کبھی اس کو اٹھا کے چلتا ہے کبھی ادھر سے زور لگا رہا ہے سرخ ہو رہا تھا کیا میں وہ لکیر ہے درمیان والی کسی طریقے سے اس پر پہنچ جاؤں اور سانس بھی نہ ٹوٹے اس کا نام ہے اپنی حدف تک جانا کچھ بھی ہو نہ وہ تمہارا سانس توڑ سکے نہ تمہیں تمہارے ٹارگیٹ سے دور کر سکے ہر طریقہ آزماؤ اور اپنے حدف تک پہنچو عطی اللہ واقع رسول اطاط کرو اللہ کی عتی اللہ و رسول اور رسول کی کہیں پہ مایا اللہ واقعی رسول یہاں پہ حکم ایک ہے اللہ و رسول کی اطاعت کرو کہیں پہ حکم دو ہے اللہ کی اطاعت الگ ہے رسول کی اطاط الگ ہے کہیں صرف رسول کی اطاعت وہ اطرا کہ وہ اطیع اور رسول اللہ اللہ کو یا تو نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو رسول کی بات مانو اب یہاں صرف رسول کے تاط کا ذکر یعنی نماز کی جو رکٹوں کا معاملہ ہے یا زکات کے نصاب کے مسائل جو ہیں وہ رسول جو تمہیں بتا رہے ہیں ان کی پیروی کرو یہ جنرل پاور آف اٹارنی فعم طلح اشب القافرین پھر اگر یہ منہ موڑیں تو اللہ کافروں سے تو محبت نہیں کر سکتا فعم اللہ مقصود کیا تھا مقصود اللہ کی محبت تھی نا تو اللہ نے کہا فن اللہ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کافر ہو اور اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگ جائے یعنی اللہ رسول کے تعت نہ کرو اور اس کی تمہیں محبت بھی مل جائے تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا لہٰذا محبت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو شرائط اللہ نے مقرر کی ہے پھر ہم اللہ کی محبوب امت بنیں گے ام اللہ ہسطفیٰ آدم ونحان و علی ابراہیم کام زیادہ لمبا ہوگا تو بتائیے گا سر اشارہ کر دیجئے میں اس مدد کا اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا اللہ نے چن لیا بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور اعلیٰ ابراہیم کو اور اعلی عمران کو یہ اعلی عمران جو ہے یہ حضرت جو مریم کے والد ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے ایک عمران وہ ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے والد ہیں یہ دو عمران الگ الگ ہیں الگ الگ دور میں شدران ایک دوسرے کی اولاد ہے اللہ, اللہ سننے والا جاننے والا نظر محرم جب کا عمران کی بیوی نے یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے ربئی نی نظر تولا کا معافی بتنی میں جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں تیرے لیے محررن آزاد کی ہوئی یعنی اس پہ کسی کا کوئی دائیا نہیں ہوگا میں اسے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی وہ صرف تیرے کام کے لیے ہوگا یہ تو اولاد ماں باپ کی غلام ہوتی ہے بھاشا میں لگی ہے کہ کیوں کہ گیا پہ محرم میں اسے اولاد کے تمام جو فرائض ہیں ان سے اس کو آزاد کر دوں گی تو اصل یہاں مقصد یہ ہوا کہ اولاد ماں باپ کی غلام ہوتی ہے اسے اس طرح ماں باپ کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک غلام آقا کے ساتھ کرتا ہے یعنی تو پیار ہوتا ہے دوسرا یہ کہ کبھی بھی ان کے سامنے کتنے بھی بڑے ہو جاؤ تم اگر کسی ملک کے سبراہ بھی ہو گیا اور تمہارا بات جو ہے وہ بول بھی نہیں سکتا صحیح بات بھی نہیں کر سکتا تو بھی اس کے رائٹس اپنی جگہ پہ موجود ہیں ماں ان پڑھ ہو یا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو وہ ماں ہی ہوتی ہے اس نے تمہیں پیدا کرتے ہوئے اتنی تکلیف اٹھاتے ہوئے بھی پیدا کرتے ہوئے اتنی تکلیف ارداشت اس کے رائٹس پڑھی لکھی کے اور جیل ماں کے کبھی بھی مختلف نہیں ہوتے برابر رائٹس ہیں اس کے. نیک ہو یا برابر ہے تیری ماں ہے. اس لیے برما کہ اگر وہ تجھے شرک کے لیے بھی کہیں فلا چکے ان کی اطاعت مت کرو لیکن کیا اب ڈنڈا سوٹا کر ان کا خرچہ بند کر دو نہیں وہ صاحب ہو ما پھر اگر وہ صرف نہ صرف یہ کہ شرک کرتے بلکہ وہ تجھے بھی شرک پر امادہ کرنے کے لیے جہادا کا سٹرگل کریں جدو جاب کرتے اس کے باوجود ان کی بات تو نہ مان لیکن جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا اس طریقے سے صاحب سے دنیا معروف ہے معروف یہ کہ جو نون طریقہ ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا معاشرے میں اس طریقے سے رہو وہ میرے مجرم ہو سکتے ہیں تیرے ماں باپ ٹھیک ہے جی مرن میں آزاد کر دوں گی اس کو جو ہوگا پتا کبر منی تو مہربانی کر کے قبول کر لے میری طرف سے ان میں کن تو سننے والا جاننے والا فلم آباد آ انہوں نے اس کو جنا کالت ربیوز آ تو ان سا میں نے تو بیٹی جنی ہے اب جو ذہن میں تھا ان کے جب انہوں نے مانی تھی نظر تو لڑکا سمجھ کے مانی تھی لیکن جب بچی بھی تو بھی ہوا ہوا تو بچی ہو گئی ہے تو اب اس کی کفالت کا مسئلہ ہوگا بچی تو خود پروٹیکشن کی محتاج ہوتی ہے یہ کیا خدمت کرے گی ٹیمپل کی و اللہ عالم بیما وا اللہ خوب جانتا تھا اس نے کیا دینا ان کے سامنے تو ایک لڑکی تھی جو بے بس سے تھی پر. اللہ تعالیٰ نے اس سے بچی سے بچی کیا کام لینا تھا کہ نبی کی نسل چلانے سے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا یعنی اگر ہم اس کی ڈیمانڈ پہ ایک لڑکا پیدا کر دیتے تو اسے جھاڑو جاڑو دیتا اس کے متولی بن جاتا نا ہیکل کا اور جھاڑو جھاڑو دیتا دیے شیے جلا دیتا وہاں پہ لیکن جو اللہ کی پلاننگ تھی اس میں اس لڑکی کا جو رول تھا وہ لڑکا ہوتا تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا تھا زکر و و لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا وہی جوابی کا وضریا اور میں سے اور اس کے اولاد کو تیلپنا میں دیتی ہوں شیطان مردود سے فتح قبول حسن تعین حسن تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے بڑے اچھے طریقے سے اور پالا ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے زکریہ اور ان کے تھے یہ حضرت کفالت ان کی کُلہ ما دخلا کری الماج کا جب یہ بڑی ہو گئی اتکاف میں ہوتی تھی تو یہ داخل ہوتے تھے ان کے کل ایک بار نہیں جب بھی داخل ہوتے تو ایک تو وہ چیزیں تھی جو وہ چھوڑ کے جاتے. جاتے ہیں ابتکاب والے آدمی کو جب آپ دینے جاتے آپ کو پتا تھا دو پلیٹیں دی تین پلیٹیں دی کیا دیا ہے کیا نہیں دیا جب آپ جائیں آپ نے رکھی دو پلیٹیں اور, mm. اور وہاں دس پلیٹیں پڑی ہوں تو آپ پوچھیں گے سرکار یہ دوسرا کدھر سے آیا تھا کلا ما دخلا کریل میں قسم کی چیزیں ہوتی کہاں سے ہے یہ میرا دروازہ گزر کے کوئی آ نہیں سکتا مجھے نظر آنا چاہیے کون آیا دینے کے لیے یہ کھاسا جاتا ہے بھائی یہ کون سا در کھلا ہے میں نے تو کسی کو گزرتا نہیں دیکھا کالت ہوا من عند اللہ کے یہاں سے آتا ہے اور اللہ کی اپنی شان ہے ان اللہ یارز کو بغیر حساب یہ جو لفظ بغیر حساب اس کی تفسیر ائی بغیر تختیف اللہ تعالی بغیر کسی کی پلاننگ کے دیتا ہے ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اللہ کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں یار جو کو ولہ یار جو شا بغیر حساب اب ہر آدمی نے اپنی ایک تختیف کی ہوئی ہوتی ہے ایک پلاننگ ہوتی ہے جس سے صرف نے رزق کمانا ہوتا ہے اتنا دکانوں سے آ جایا کرے گا اتنا چھوٹا پتر کام کرتا ہے کے پاس اتنا لے آئے گا اتنا میری تنخواہ ہو جائے گی یہ ساری پلاننگ ہے نا انکم کی رب جب دیتا ہے تو تمہاری پلاننگ میں وہ سورس ہوتا ہی نہیں ہے وہاں سے دیتا ہے تمہیں. مجھے دوسرے وہیں سے دیا ہے آپ میں سے بہت سو کو دیا ہوگا میں مکمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ملے گا وہاں سے ملتا ہے تو جا یا پھر میں ان نل یارد کو یہ شاع بغیر حساب اے بغیر تحقیق بغیر کسی کی پلاننگ کے اپنی پلاننگ ہوتی ہے دوسری جگہ فرمایا یا اس کو سلایا تصدی جہاں سے اس نے کوئی حساب نہیں لگایا ہوتا ہر آدمی حساب لگا لیتا ہے بلکہ حساب اس طریقے سے لگاتا ہے کہ آئندہ دو چار سال میں جہاں سے ملنے کے امکانات ہوتے ہیں وہ بھی اپنے حساب میں لگا لیتا ہے کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے ایم اے کر رہا ہے اس کے بعد اس کا ایک سال کا کورس رہ گیا فلاں کروا کے اس کے بعد اس کی بھی کوئی دو چار ہزار بھی شامل ہو جائے گی یعنی وہ بھی امکانات بھی اپنی پلاننگ میں رکھ لیتا ہے بندہ لیکن رب جب دیتا ہے تو کبھی بھی تیرے دیے ہوئے پلاننگ کے مطابق نہیں دیتا دیتا ہے یہ ہے رب کیا تھا اس بات پہ آ سکتے زکری ہنا والے کا ربا ان کا پروگرگار پھر وہ بغیر پلاننگ کے مجھے نہیں مل سکتی اس لیے ہماری پلاننگ ہوتی ہے اتنی عمر ہو اور یہ ہو وہ ایج فیکٹر جو ہماری پلاننگ میں شامل ہوتا ہے تو میرا پروتگار یہ ایک چھینٹا بغیر پلاننگ کی عطا کا ہمیں نہیں ہو سکتا یہ جو الفاظ ہے نا ہنالے کا جو عربی جانتے ہو پتہ کتنا زور ہے اس میں ان دس سچویشن ہنالے کا دا کربا کالا رب حبلی ملتا تم کا ضروریات یہ اللہ موسم تو میرا بھی گیا گزر گیا ہے اور پلاننگ کے مطابق تو کچھ نہیں لیکن اگر ادھر ہو سکتا ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے نماز میں کھڑے فرشتوں نے بشار دے دیو آخر و الحمدللہ